ساری کسرت پاتے یہ ہی ہیں یعنی سورہ کوثر کی تفصیل کے حوالے سے یہ سلسلہ ہمارا ہے, اس میں حاضر ہے اور اپنے پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی یہ انوکھی فضیلت سننے کی सुनने حاصل کی تھی کہ اللہ تبارک مطالعہ خود قرآن مجید پر قرآن شمید میں عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرماتا ہے کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں اس کی دو مثالیں ہم نے اپنے پچھلے سلسلے کے اندر سننے کی کی سعادت حاصل تھی مزید آگے چند ایک مثالیں بیان کرتا ہوں تاکہ کا جو نزول ہے وہ ہمارے سامنے اور بالکل واضح ہو کر آئے اور ہمیں پتا چلے کہ سورت القصر نازل بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے دپا کے لیے ہوئی تھی رسمت اللہ تلاڑے کسی زمن کے اندر مزید ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مثلا کفار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر یہ کام کیا کہ لست سلام آپ رسول نہیں ہیں تم رسول نہیں ہو یہ ان کا اعتراض تھا اب پچھلے سلسلے میں ہم سن چکے اس طرح کے جب اعتراضات ہوتے تھے تو انبیاء کرام علیہ و السلام یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے علم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جواب دیا کرتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود جواب ارشاد فرماتا ہے چنانچہ قرآن پاک کا دل قرآن پاک کی بہترین صورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت پر مشتمل صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی یاسین ون قرآن قرآن حکیم کی قسم المر سلیم بے شک آپ رسولوں میں سے انہوں نے کہا مرسلہ آپ رسولوں میں سے نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قسم یاد فرمائی پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد کہ قرآن حکیم کی قسم کہ آپ رسولوں میں سے ہیں یاسین کا مطلب بھی ایک کول کے مطابق علماء کے اے سردار یاسین کا مطلب اے سردار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتا ہے اور پہلے قرآن کی قسم یاد فرماتا ہے پھر اس کے بعد فرماتا ہے کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی اسی طرح امام اہل سنت حضرت رحمتہ اللہ علیہ رضویہ میں ایک اور مقام پر اسی بحث کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و نے جس کافر کی مذمت میں پوری صورت نازل کی ہے نام لے کر جس کی مذمت کی گئی مشنکین مکہ میں سے وہ ابو لہب ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اپنے قریب والے رشتہ داروں کو ڈرائیے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہوئے اور وہاں سے آپ نے قریش کو دعوت دی ان کو بلایا تو لوگ جو ان کی عادت تھی اس کے مطابق وہاں پر حاضر ہوئے جو خود حاضر نہ ہو سکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ رات کے اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر چل کر ہمیں بلا رہے ہیں تو یقیناً اہم کام ہوگا لہذا وہ پہنچے وہاں پر تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم نے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک لشکر جذرات حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری اس بات پر یقین کرو گے انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا تو شادی کو امین پایا سچ بولنے والا پایا امانت دار پایا تو آپ جو کہیں گے وہ صحیح کہیں گے تو نبی حمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے ان سے اشاعت فرمایا کہ یو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تم فلاح پا جاؤ گے اب حضور علیہ اسلام نے ان کو دعوت حق دی دینے اسلام کی طرف بلایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا اپنی رسالت کی طرف بلایا یہ وہ راستہ تھا کہ جس پر چل کر یہ مشرقین مکہ کفار مکہ اپنی اصلاح کر کے جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کر سکتے تھے جہنم کے ہمیشہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے تھے لیکن اس موقع پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا یہ آپ کا سگا چچا ابو لہب تھا جس کے الفاظ یہ تھے کہ تبا سا ارمی لہٰذا جمع چنا کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں تباہی ہو جائے آپ کے لیے آپ نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا یہ الفاظ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کہے یہ بڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دے کلمات تھے کہ آپ کا سگا یہ آپ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ کہے وہ چچا کہ جو اس وقت ایک خاص حیثیت رکھتا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ربی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جب آپ ماں کے بطن کے اندر تھے پیٹ شریف میں تھے اسی وقت انتقال کر چکے تھے یہ جو موقع تھا اس موقع پر اس کو چاہیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا لیکن اس نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور مسلسل ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جواب دیا اور قرآن پاکی یہ پوری صورت نازل ہوئی تبت ابی لبی تب ماں اب نا سب سیس لا رم ذاحب یعنی ابو لہب نے الفاظ استعمال کیے تھے کہ تب بن لگا آپ تباہ ہو جائیں آپ برباد ہو جائیں من اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ ابو لہب اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹے اور یہ تباہ و برباد ہو گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع فرمایا کہ یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے اللہ نے اس بات کی خبر دے دی اور فرمایا کہ ما مال, ہو اور اس کا جو مال ہے جو کچھ اس نے کمایا ہے کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں پہنچانے والی اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ان قریب داخل ہوگا تو پرانے مجید فرقان حمید میں اس مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا دفاع فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا اور قرآن کی یہ پیشن گوئی قرآن کی دی ہوئی یہ خبر ہر بہر بالکل صحیح ثابت ہوئی جس انداز میں ابو لہب کی موت ہوئی وہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے اور کس طرح اس کو دفنایا گیا یہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کو جواب دیا اور ایسا جواب دیا کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت لوگوں کے سامنے اور واضح ہو کر آ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں غور کرتے چلے جائیں تو اور بہت سارے مقامات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی طرف سے دفاع فرماتا ہے ان کی طرف سے عطا فرماتا ہے اب آئیے جو ہمارا موضوع ہے سورت کہ یہ صورت القوثر کیوں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم اللہ تبارک و کی ان پر ہمیشہ کروڑوں کروڑ رحمتیں اور ہوتی رہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ عرحب علیہ وآلہ وسلم جب حضرت سعید خدیجہ رضی اللہ علیہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی چار بیٹیاں یہ ولادت پائیں حضرت سعید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعید رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدتنا خاتون جنت فاطمہ ظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیاں تھیں اور ان چاروں نے ایک عمر پائی اور ان کی شادیاں بھی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ کی ہاں بلادت بھی ہوئی اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کے بھی یہاں ولادت ہوئی لیکن جو اولاد چلی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے چلی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ چار شہزادیاں تھیں اور آپ کے یہاں مختلف روایتوں کے مطابق بیٹوں کی بھی ولادت ہوئی جس میں مشہور روایت تین بیٹوں کی ہے کہ آپ کے یہاں تین بیٹوں کی ولادت ہوئی دو ان میں سے مکہ مکرمہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ سب سے پہلے پیدا ہوئے تھے لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ دونوں شہزادے چھوٹی ہی عمر کے اندر انتقال کر گئے جب حضور علیہ اللہ کے دوسرے شہزادے بھی انتقال کر گئے تو اب قریش مکہ یہ خوشیاں منانے لگے اور خوشی مناتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے جیسے آس بن وائل اسی طرح ابو جہل اسی طرح خود ابو لہب ان تمام کے یہ الفاظ تھے کہ بکیر محمد نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل باقی نہ رہی اور یہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم ان کا دین جو ابھی پھیل رہا ہے کچھ نام لیوا ان کے ابھی موجود ہیں لیکن جیسے ہی ان کی دنیا سے رخصتی ہوگی دنیا سے چڑھے جائیں گے تو نتیجہ سامنے یہ آئے گا کہ ان کا نام لینے والا کوئی موجود نہیں ہوگا اور ان کا دین اب آگے نہیں بڑھے گا تو یہ خوشیاں منا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی جو شہزادے تھے ان کے انتقال پر اب آپ سوچیے کہ یہ موقع ہے ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس میں بندے کے دل پر ویسی رنج ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رضا پر راضی تھے لیکن ظاہرے کے دل کے اندر ایک صدمہ تو ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ کی اس موقع پر انہوں نے اور دل آزاری کی آپ علیہ السلط اسلام کی ازیت کا یہ لوگ سبب بنے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آپ کی دل جوئی کے لیے آپ کی طرف سے جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی ان فَصَلِّ لِرَبِّكَ ربی کار ان نشانی اکاول کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی اور ہر پس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے ان نشانی هُوَ افطر بے شک آپ کا جو دشمن ہے آپ کا جو بدخواہ ہے وہی نسل بریدہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تبارک وطرہ نے اس بات کا جواب دیا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی آپ کے دشمن تھے ان کا نہ نام لے با باقی رہا نہ ان کی طرف نسبت کرنا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نسبت ان کی طرف کرے اگر آج بن فرض بن فرض ان کفار کی اولاد میں سے کوئی موجود بھی ہوتا تو نتیجہ یہ نکلتا کہ ان کو یہ سوچ بھی نہیں پیدا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنی نسبت ان گفار کی طرف کر سکے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے جو دشمن تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام و نشان تک مٹال کے رکھ دیا ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہا جو نام لیتے رہے وہ بھی ان کا شر کے ساتھ نام لیتے رہے برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوتا رہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا ذکر خیر کہ ہمیشہ خیر کے ساتھ ہی ہوتا رہا ہے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس حوالے سے حوالے سے اپنے اگلے سلسلے کے اندر کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے رب تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات آپ علیہ وسلم کے فضائل ہم کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اس کی برکتیں اللہ تبارک و ہمیں نصیب فرمائے امین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم